ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله سبحانه وتعالى جم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے اس پر بات ہو رہی تھی اور میں نے عرض کیا تھا کہ معجزات کی دو قسمیں ہیں ایک قسم ہوا ہے جو جس کو سمجھنے کے لیے عقل کی فہم کی علم کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک معجزہ وہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے صرف اس کا دیکھ لینا اس کا مشاہدہ کر لینا وہ کافی ہو جاتا ہے تو اس بات میں کچھ چیزیں میں نے عرض کی تھیں جس پر ہمارے پاس دوستوں کا کہ یہ خواہش ہوئی کہ اس کو ذرا مزید تفصیل سے بیان کیا جائے پچھلے سمے کے بیان کے اندر اور وہ یہ تھی کہ وہ پیشن گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہیں اور وہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی موجود ہیں جو قرآن پاک کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں ہیں وہ پیشن گوئیاں کئی چیزوں کی دلیل ہیں ایک وہ قرآن کے اللہ جل شاہ کی کتاب ہونے کی دلیل ہے کتاب برحق اور ایک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی اور کتاب اللہ کے آپ کے اوپر نازل ہونے کی اس پر میں نے دو تین مثالیں پیش کی تھیں اور میں نے کہا تھا قرآن پاک کے اندر اس کی کئی مثالیں موجود ہیں تو بعض دوستوں نے کہا کہ اگر اس کی مزید مثالیں بھی قرآن پاک سے بیان کی جائیں اور حدیث مبارکہ سے تو آج اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی ایک میں نے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے جمعے کے اندر یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں قرآن پاک نے کی ہیں یہ دروازے لاک کر دیجئے اندر جگہ نہیں ہے لوگ مستقل ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں تینوں دروازے لاک کرتے وہاں سے بھی لاک کرتے ہیں مزید جگہ اندر نہیں ہے جو تشریف لائیں باہر تشریف رکھیں برامدے کے اندر ویسے بھی کندھے پھلانگ کر آنا سختی سے منع ہے حدیث شریف کے اندر خصوصیت کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ جب بندہ جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو لوگوں کے کندھے پھلان کر آگے نہ آئے جہاں اس کو جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے آگے آنے کا شوق ہو تو پھر جلدی آئے اور جتنی جلدی آ سکے اتنا ثواب زیادہ تو ایک میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا اس کے اندر کہ حفاظت قرآن کا دعویٰ تھا کہ قرآن پاک محفوظ ہے وہ چودہ سال ہو گئے قرآن کی حفاظت آپ کے سامنے بڑی کوششیں ہوئی ہیں اس میں قرآن پاک کے مصاحف دنیا سے اٹھانے کی دنیا سے غائب کرنے کی حفظ و قرآن کو ختم کرنے کی آپ کو آج بھی حیرت ہوگی اس بات کے اوپر کہ یہ جو چینی ریاست ہے سنکیاں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جو ایسٹ ترکستان ہے اس کے اندر قرآن پاک یاد کرنے کی حفظ کرنے کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے باوجود اگر پتہ چل جائے کہ کسی بچے نے قرآن حفظ کیا ہے یا کسی استاد نے قرآن حفظ کرایا ہے تو سنگین ترین سزائیں ہیں اس کے اوپر اس کے باوجود ہمیں چینی مسلمان بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کے باوجود وہ حافظ موجود اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ حافظ کیسے پیدا ہوئے ہیں جب ریاست کی طرف سے ایسی پابندی ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے جس کی قسم کی سختیاں تو مجھے ایک ایک ترکستانی مسلمان کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں حفظ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم استاد کو قاری صاحب کو اور ان کے ساتھ دس بارہ چودہ بچوں کو تہ خانوں کے اندر اتار دیتے ہیں اور اس کے اس میں خشک خوراک چھ مہینے کی آٹھ مہینے کی وہ تہ خانوں کے اندر ساتھ اتار دی جاتی ہے اور اس کے بعد اس تہ خانے کو اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے کچھ ہوا کی وینٹیلیشن کا کوئی خفیہ قسم کا اس میں نظام رکھا جاتا ہے اور چھ آٹھ مہینے ہم اس میں نہیں جھانکتے اور وہ ایسے طریقے کسی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے آٹھ مہینے کے بعد تہ کھولتے تو بچے قرآن کے حافظ ہو چکے ہوتے تو اس طریقے کے ساتھ بھی قرآن پاک اس امت نے یاد کیا ہے اس طریقے کے ساتھ بھی اس امت نے اس قرآن کو یاد رکھا ہے چودہ سو سالوں کے اندر یہ قرآن کی حفاظت کی وہ بات ہے جو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں نے نازل کیا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا تورات ایسے محفوظ نہیں رکھی جا سکی انجیل ایسے محفوظ نہیں رکھی جا سکی زبور ایسے محفوظ نہیں رکھی جا سکی لیکن خدا نے پاک محفوظ ہے اس پر بات میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے اللہ یا اسلم کا کہ اللہ پاک آپ کو بچائیں گے لوگوں سے اللہ تعالی نے بچائیں جو اور چیزیں ہیں چیز میں نے آپ کو اور بتائی تھی اس کی ذرا میں آیات بھی آج آپ کے سامنے پڑھ لوں اور وہ ہے غنبہ غلب روم کی مسل رومی چونکہ اہل کتاب تھے تو مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی اور فارس کے جو لوگ تھے وہ چونکہ مشرق تھے مجوسی تھے آتش پرست تھے اس وجہ سے مشرقین مکہ کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی یہ ایسے ہے جیسے کہ دنیا میں دو عالمی پاورز ہوتی ہیں تو کسی کی ہمدردی امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے کسی کی ہمدردی روس کے ساتھ جس جی زمانے میں یہ دونوں ملک موجود تھے تو مشرقوں کی ہمدردیاں فارس کے ساتھ تھی اور رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں بوجہ اہل کتاب ہونے کی تھی تو فارس نے رومیوں کے اوپر غلبہ پا لیا قرآن نے کہا اور وہ یہ وہ زمانہ ہے جو قرآن کے نزول کا ہے کہ علی فلاً بت الروم سول روم موجود ہے قرآن کے اندر کہ رومی مغلوب ہو گئے تو اس پر بہت زیادہ خوشیاں منائی مشرقین مکہ نے انہوں نے کہا کہ ہمارے مشرق بھائی غالب آ گئے اہل کتاب کے اوپر یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تم پر غالب آئیں گے کہ ہم بھی مشرق ہیں اور تم کتاب کتابیں دار ہو تو جیسے ادھر مشرق اہل کتاب پہ غالب آئے ہیں یہاں بھی مشرق اہل کتاب کے غالب آئیں گے تو قرآن نے کہا کہ فی الارض الرد من بعد سید لبول کہا کہ یہ جو رومی ہیں یہ جو مغلوب ہو گئے ہیں اپنے اس مغلوب ہونے کے بعد یہ دوبارہ غالب ہوں گے اور کتنے عرصے میں ہوں گے فی بغ اسی نی دس سال سے پہلے پہلے ہوں گے کتنی کیلکولیٹڈ پیشن گوئی ہے کہ دس سال سے پہلے پہلے رومی غالب آ جائیں گے اہل فارس کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ امرمن قبل و من بعد کہ یہ تو اللہ جلشان کے اختیار کے اندر ہے کہ کس کو وہ کہ کیا فیصلے وہ فرماتا ہے وہ یوم یفر علمون اور کہا جیسے آج تم رومیوں کے مغلوب ہونے پر تم مسلمان اداس ہوئے ہو ایسے ہی تمہیں رومیوں کے غلبے کی خوشی ملے گی اور تم لوگ اس کے اوپر خوش ہو گے خلافت راشدہ کی پیش گوئی قرآن پاک کے اندر موجود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے اندر نام بنام بھی موجود ہے زمانہ بھی موجود ہے تیس سال کا عرصہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے باپ خلافت راشدہ چلے گی اپنے بعد سیدنا عمر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی پیروی کرنے کی اور ان کے ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی آپ کا آپ نے فرمایا اور جہاں پر بھی یہ بہت ساری روایات ہیں جب ہم حدیث کیسے میں جائیں گے تو عرض کروں گا کہ جس میں خلافت راشدہ کی ترتیب بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ نے جب یہ نام لیے کسی بھی اعتبار سے تو ابو بکر صنما ثم عمر ثما عثمان سلما ثم علی یہ آپ نے اس ترتیب کو بیان فرمایا قرآن کے اندر جو آیات موجود ہیں وہ ہے وعد اللہ الدین عامن کم الصالحات الحاد النور کی یہ آیت نمبر پچپن ہے جس کے اندر اللہ چلّیہ شاہوں یہ فرماتے ہیں کہ تین وعدے فرمائے ہیں باد اللہ الدین کم ومل الصالحات کہ تم میں سے مسلمانوں جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں اللہ جل شاہ کا ان کے ساتھ تین وعدے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے حضور کی زبانی پہنچے اور وقت کے ساتھ وہ بالکل درست ثابت ہوئے اور وہ کیا کہ لئے فی الارض تمہیں ہم زمین کے اوپر حکومت عطا کریں گے تو حضرت صاحبہ کو حکومت ملی یا نہیں ملی اور کیسی ملی دنیا کے کس کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کی حکومتیں ملی کمستخ لف الدین قبل جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے حکومتیں عطا کی سلیمان علیہ السلام کو عطا کی دیگر انبیاء علیم و کو, کو عطا کی اور اس کے بعد کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بعد تمہیں اس پر تمہارا جو خوف ہے یعنی جس خوف کی جس کیفیت میں تم لوگ اس وقت ہو اس کو اللہ جلشان امن سے بدل دے گا تم معمول ہو جاؤ گے امن کی کیفیت کے اندر آ جاؤ گے تو یہ بات کہ اور اس سے پہلے ایک بات یہ کہ جو فرمائے ولیمکن لحمّ اور تمہیں استحکام نصیب کرے گا یعنی تمہاری جو حکومت ہوگی وہ ڈاما ڈول نہیں ہوگی وہ ہر وقت کسی خطرے کے اندر نہیں ہوگی بلکہ اس کو اللہ جلشان ہوگئے ایک استحکام نصیب کرے گا اور تیسری بات ارشار فرمائی کہ تمہارے اس موجودہ خوف کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ امن کے ساتھ بدل دے گا خل راشدین کے زمانے کے اندر آپ کو یہ تینوں کی تینوں پیشن گوئیاں حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں اس کے بعد پھر ایک اور پیشن گوئی ہے اور وہ ہے روم اور فارس کی فتح کی پیشن گوئی یعنی Uh, روم سے مراد ایک سپر پاور اور فارس سے مراد دوسری الله لقت ردی اللہ عید ع معافی قروبہ فن ضل الثکینت علیہم و اصبہ فتح قریبہ فتح قریبہ ان لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ ہونے والا ہے وہ مغانی وقان اللہ عزیز حکیمہ کہ اللہ جہن فرمایا کہ اس کے بعد تمہارے پاس غنیمتیں آئیں گی اور فتح کی عن قریب تم فتح تک پہنچو گے تو وہ اس, اس کے بعد اس بیانت کے بعد جلدی یہ زمانہ آ گیا اور مسلمانوں نے یہ دونوں فتحیں دیکھی یہ جو قبائل عرب تھے جو اس زمانے کے اندر بڑے زور پر تھے ان کی مغلوبیت کی قرآن پاک پیشنگ لبون کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کافروں سے آپ کہہ دیجئے رسول اللہ سے فرمایا ستغلبون تم مغلوب ہو جاؤ گے پورے جزیرت العرب میں اور یمن تک اور یہاں سے وہاں تک تم لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی اس زمانے کے اندر تو ان کا غلبہ تھا یہ غالب تھے لیکن پھر اللہ اس پیشن گوئی کے نتیجے کے اندر یہ لوگ اس کے بعد مغلوب ہوئے غزوہ احزاب ایک ایسی غزوہ تھی جس میں بظاہر یہ مدینہ منورہ کے اوپر سب سے بڑا حملہ تھا اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں قرآن کے اندر احزاب کے نام سے پوری صورت بھی موجود ہے اس غزوہ کی یہ خصوصیت تھی کہ مشرقین کا جو لشکر تھا وہ صرف مشرقین مکہ پر مشتمل نہیں تھا جیسے کہ بدر میں تھا یا احد میں تھا تو وہ عرب یعنی قریش کے لوگوں کا لشکر تھا احزاب میں ایسا نہیں تھا احزاب کے اندر یہودیوں کی کوشش سے اور ان کی دعوت سے پورے قبائل عرب کو اور آس پاس کے دور دور تک کے لوگوں کو اس کے اندر دعوت دی گئی تھی اور اس زمانے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا لشکر سمجھا گیا یہ تقریبا احد کے مشرقین کے لشکر سے پانچ گنہ بڑا لشکر تھا جو حذاب کے اندر آیا تھا اچھا اور یہ آیا بھی ایسے وقت کے اندر تھا جب مسلمان کسی جنگ کے لیے بالکل تیار نہیں تھے حالات بھی گرمی بھی تھی اور معاشی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے لیکن اس لشکر کو دیکھ کر دو چیزیں مسلمانوں کے اندر اللہ چال نے ذکر فرمایا کول المؤمنون ولمزاب جب مسلمانوں نے احزاب کو دیکھا احزاب جنا حزب کی اور حزب کہتے ہیں ایک لشکر کو احساب کا مطلب ہے بہت سارے لشکر یعنی مختلف جگہوں سے لشکر جمع ہوئے اب مسلمانوں نے لشکر کو دیکھا تو کیا کہا کیا مسلمانوں نے قرآن کہتا ہے قرآن نے کہ مسلمانوں نے کہا ہاد ما ود اللہ و یہ آ وہ لوگ جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا بجائے اس کے کہ یہ بٹھی بھر مسلمان خوفزدہ ہوتے کہ اس حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھے اور ان کے حالات نہیں تھے اس جنگ کو کرنے کے اس لشکر کو دیکھتے ہی انہیں کچھ وعدے یاد آ گئے اور کہا کہ یہ تو وہ وعدہ پورا ہو گیا اللہ اور اس کے رسول کا اور یہ لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے اور کہا کہ و سلط اللہ ان لوگوں نے دو باتیں کی کہا یہ وعدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ اور اس کے رسول سچے ہیں انہوں نے کہا ان کی بات پر ہمیں کوئی شک نہیں کبھی بھی اور کہا کہ وما زاد ہوں اللہ ایمان تسلیمہ اس لشکر کی آمد نے مسلمانوں کے ایمان کے اندر مزید اضافہ کر دیا وہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش موئی مسلمانوں کو کی تھی کہ یہ سارے عرب مل کر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے اور یہ یاد رکھنا کہ یہ ان کی جو مشترکہ اور اجتماعی چڑھائی ہے یہ ان کی آخری چڑھائی ہوگی پھر یہ تم پر نہیں آئیں گے اس کے بعد ہم ان کے اوپر جائیں گے اور بین ہی آج تاریخ کے غیر مسلم مورخین بھی یہ لکھتے ہیں کہ غذب حذاب آخری چڑھائی تھی اس کے بعد فتح مکہ کی چڑھائی مسلمانوں نے خود ان کے اوپر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی تو تھوڑی سی مدینہ منورہ کے اندر بعض صحابہ کے اندر تشویش پھیلی کہ رسول اللہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور ہمارے اوپر حملہ کر کے آ رہا ہے آپ نے فرمایا آخری بار آ رہا ہے آخری لڑائی یہ تمہاری وقت. ان کی جانب سے آخری حملہ ہے اب جو حملے ہوں گے وہ ہماری طرف سے ہوں گے اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ غذبۂ یعنی فتح مکہ ہوا فتح مکہ کے بعد تو پھر مسلمانوں نے لشکر لے کر گئے ہیں جہاں پر بھی گئے ہیں ایک اور پیشنگوئی قرآن نے کی ہے اور وہ یہود کے بارے میں کی اور یہ کہا ہے کہ یہود موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے یہود موت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں یہ چودہ سو سالوں سے ہمارے سامنے کہ یہود جنگیں بھی جب لڑتے ہیں سازشیں بھی جب کرتے ہیں اس کے اندر موت کے انصر کو سامنے نہیں آنے دیتے کہ اسے قرآن نے کہا کُل انکار کہ تم یہ کہتے ہو کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے یہود یہ کہتے تھے کہ جنت صرف ہمارے لیے ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا تو جنت تو بڑی اچھی جگہ ہے تمہارا جانا یقینی ہے اگر فرض کرو تمہارے علاوہ کسی نہیں جانا صرف تم نے جانا ہے اور یقیناً جانا ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے موت کی تمنا کرو یعنی اگر کسی دیکھے ہم میں سے بھی کسی کو آپ صحیح بتائیں کہ اگر آج یہ پتا چل جائے کہ جنت یقینی ہے جو نہیں پتا چل سکتا سوائے ان اشراء و بشرا کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی دنیا میں کسی اور انسان کو ویسے میں, میں کیا رہوں آپ سب لو ہم سارے کمزور ایمان والے لوگ ہیں لیکن اگر ابھی ہمیں پتہ چل جائے کہ جنت یقینی ہے کوئی اس میں شک نہیں ہے اور بس ادھر سانس نکلنا اور ادھر ہم نے ان نعمتوں کے اندر چلا جانا ہے جس کا وعدہ ہے تو ہمارا دل چاہے گا یا نہیں چاہے گا اور کوئی کون وہ بدنسیب ہوگا جس کو جنت کا یقینی ہونے کے باوجود موت سے ڈر لگے کہہ کہ نہیں موت نہیں آنی چاہیے یہ یہود وہ بدنسیب کہ یہ ایک طرف سے کہتے تھے کہ ہم جنت ہماری یقینی ہے ہم نے لازمن ہم میں سے ہر ہر شخص نے جنت کے اندر جانا ہے اور ہمارے علاوہ کسی نے نہیں جانا ہے لیکن موت سے ڈرتے تھے قرآن نے کہا پھر اگر سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کروت موت کی تمنا کرو اور کہا, يَتَمَنَّو عَبَدًا قرآن نے کہا کہ کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے اب یہ قوم کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گی کیوں اس لئے کہ ماں قدمت ان کو پتا ہے انہوں نے کیا اعمال آگے بھیجے ان کو معلوم ہے ان کے ساتھ آخرت کے اندر کیا ہونا چاہیے پیشن گوئی اور بھی ہے قرآن کے اندر اور وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ سنلقی فی الرعب ہم ان کافروں کے دلوں کے اندر آپ کا روح ڈال دیں گے روب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایسی ہبت ڈال دیں گے آپ کا ایسا خوف ڈال دیں گے کہ یہ آپ سے خوف کھائیں گے یہ قرآن نے کہا اس کا دو موقعوں کے اوپر بے شمار موقع ہیں لیکن سیرت کے اندر آپ دیکھیں گے تو غزب عہد کے اندر آپ یہ سوچیں کہ جب بظاہر پانسا مشرقی نے مکہ کے ہاتھ میں پلٹ کیا اور وہ مسلمانوں کو عہد پہاڑ کے دامن تک دھکیلنے کے اندر بھی کامیاب ہو گئے اور بظاہر میدان ان کے ہاتھ کے اندر رہا تب مسلمانوں پر عہد کے میدان کے اندر حملہ کرنے جو لوگ بچ گئے تھے آپ ایک غار ہے وہ غار آج بھی موجود ہے سطح زمین سے چند فٹ کے فاصلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان کے ساتھ اس غار کے اندر موجود ہیں ابو سفیان غار کے نیچے کھڑے ہو کر آوازیں دی ہیں انہوں نے باقاعدہ اور اور ان کو پتہ بھی چل گیا کیونکہ جب انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جواب نہیں آیا مسلمان خاموش ہو گئے پھر پوچھا کہ ابو بکر ہیں تو مسلمان خاموش ہو گئے پھر پوچھا کہ عمر ہیں تو صحیح عمر فاروق کا تو ایک اپنا مزاج اور اپنی طبیعت تھی ان سے خاموشی ان کے لیے بڑی مشکل تھی اور باقی لوگوں کو تو اشارہ ہوا تھا کہ چپ رہیں عمر فاروق کا جب نام لیا تو انہوں نے کہا کہ او اللہ کے دشمن میں بھی ہوں ابو بکر بھی ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی ہیں تو انہوں نے اس کے اوپر یہ جواب دیا تو یہ لوگ یعنی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے فاصلہ اتنا ہے کہ آواز آ رہی جا رہی ہے حملے سے کیا چیز مانے تھی کس چیز کی وجہ سے انہوں نے حملہ نہیں کیا اور ان بچے کے مسلمانوں کو ختم نہیں کیا تو مورخین نے سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ قرآن سن القیفی قلوب ہی مندین کفر روح اللہ پاک نے ڈالا یہ جو احد کا لشکر ہے مشرقی نے مکہ کا یہ وہاں سے نکلا احد سے اور یہ مدینہ منورہ سے اسی نوے کلومیٹر میٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کو روحا کہتے ہیں شاید آپ نے نام سنا ہو اور آپ میں سے بہت سے لوگ گئے بھی ہوں یہ جو بدر کا رستہ ہے پرانا رستہ جس کو کہتے ہیں ہجرت کا بدر کے رستے پر اگر آپ مکہ سے مدینہ آئیں یا مدینہ سے مکہ جائیں تو رستے میں ایک جگہ آتی ہے جس کو روحا کہتے ہیں اور اس کے مشہور کنواں ہے وہاں پر جس کو بے روحا کہتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر نبیوں نے یہاں سے اس کنویں سے جو ہے پانی پیا اور فرمایا کہ موسا ابن عمران आ, علیہ السلام جب یہاں سے گزرے تھے تو وہ انہوں نے بھی یہاں پر قیام فرمایا تھا آج بھی وہ کنواں موجود ہے اور لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے پانی بھی لے کر آتے ہیں اور ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اس کے پانی کو آ, پیٹ کے امراض کے لیے گردے کے معدے کے جگر کے یعنی انسان کے پیٹ میں جتنے بھی اعضاء ہیں اس کے امراض کے لیے یہ پانی بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ مجرب ہے لوگ جاتے ہیں بھر بھر کے لاتے ہیں وہاں سے پانی اس کنویں تک رسائی لوگوں تو یہ روحا راحت ایک لفظ سے ہے یہ قافلے جب چلتے تھے تو اس جگہ ٹھہرتے تھے اور وہ صدیوں سے یہاں ٹھہر رہے تھے اور شاید اس کی وجہ یہی پانی ہو یا کنواں ہو کیونکہ کنواں تو ہر جگہ نہیں ہوتا صحرا کے علاقوں میں تو یہاں مشرقی مکہ بھی یہاں پر ٹھہرے یہاں ٹھہرے تو ان کو آپس سے مشورہ کیا تو کسی نے مشورہ دیا کہ مسلمان تو بدر عہد کے اندر ہیں مدینہ سے باہر ہیں اور نقصان بھی ہوا ان کا جنگ کے اندر بہت زیادہ کیوں نہ ہم مدینہ پر حملہ کر دیں اس وقت مطلب موریل نیچے ہے ڈاؤن ہے بالکل اور لوگ بھی کم ہوں گے مدینہ میں شاید وہ لوگ اگر پہنچے بھی صحیح تو اپنے اپنے مردے دفنائیں گے اپنے شہدا دفنائیں گے اپنے زخموں کا علاج کریں گے اس وقت میں حملے کی وہ توقع نہیں رکھ رہے ہوں گے تو کیوں نہ ہم ان پر دوبارہ حملہ کر دیں اس پر انہوں نے تیاری شروع یہ تیاری کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی آپ نے کہا کہ کوئی اپنا ہتھیار نہ اتارے پہنچ چکے تھے مدینہ منورہ اور یہ عہد سے واپسی ہوئی اور کوئی ہتھیار نہ اتارے اور چلے بجائے اس کے کہ یہ مدینہ پر حملہ کرے ہم ان کے لئے مدینہ سے باہر نکل کر ان کے ساتھ مقابلہ کرتے اور کہا کہ صرف وہ لوگ چلیں گے اس میں جنہوں نے عہد کے اندر حصہ یعنی عہد کے مجاہدین صرف وہ جائیں گے اس جنگ کے اندر اس کو اسد الحمراء کہتے ہیں غذبہ اسد الحمراء تو آپ چل پڑے جب آپ یہ اسد الحمراء کی جگہ پر پہنچے تو خزاع بنو خزاں کے سردار تھے معبد الخزائی وہ آئے آپ کے پاس احد کے شہدہ کی تعزیت کے لیے اور آپ سے احد کے شہدا کی تعزیت کی اور وہاں سے نکلے تو روحہ کے اندر دیکھا تو مشکین میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے کہا کیا راتے ہیں تم لوگوں کے کہا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ ہمارا بڑا جان لیوا ثابت ہوگا اس نے کہا کہ وہ تو تم حملے کے لیے تم ابھی یہاں سے جا رہے ہو وہ تو ایک بڑا لشکر لے کر تمہارے پیچھے نکل آئے ہیں. اور ہمرا الاسد تک میں نے ان کو دیکھا ہے اور وہاں ملا ہوں ان سے جا کر یہ سنتے ہی مشرقین نے اپنی سواریوں کو اٹھایا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے سن القیفی قلوب ہیم الندین اس کو رعب کہتے حالانکہ ابھی عہد کے اندر بظاہر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی تھیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سیدنا اب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر ارتداد پیدا ہوا تھا ارتداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے جس کو مرتد ہونا کہتے ہیں مرتد کا مطلب ہوتا ہے پھرنا یعنی عام کافر میں اور مرتد میں یہ فرق ہے کافر اسلام نہیں لایا ہوتا مرتد ایک دفعہ اسلام لانے کے بعد وہ بد بخت اور بد نصیب دوبارہ کافر ہو جاتا ہے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے تو کہا کہ یارین دین ہی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والوں اگر تم میں سے کوئی شخص مرتد ہوا اپنے دین سے تو ارتداد کی پیشن گوئی کی گئی ہے انماء نے لکھا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کہ.. کہ.. کہ.. یعنی یہ حضور کے زمانے کے اندر آ.. آ.. آ.. کہا گیا ہے اور اس کے آگے پوری تفصیل ہے فسو بیہط اللہ بقو یو نو ہبو نََ آگے پوری آیت لمبی ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتری اس زمانے میں صحابہ کو تعجب ہوا گیا رسول اللہ ایمان اسلام لانے کے بعد بھی کوئی شخص مرتد ہوگا یعنی یہ امکان بھی موجود ہے حضرات صحابہ کے نزدیک تو یہ بالکل محال اور ناممکن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس کی کوئی ان کے سامنے صحابہ کے سامنے کوئی ایسی مثال بھی موجود نہیں تھی تو قرآن تھا صحابہ کو اس پر یقین تھا سعید نعبِ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر فتنہ ارتداد پیش آ اور اللہ جب شاہ نے حضرات صحابہ کو اللہ کی محبت کے اندر انتہائی مشکل حالات کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان جیسا جریب شجا بہادر اور دلیر شخص بھی او بکر صدیق جیسے نرم دل انسان سے کہتا ہے کہ اے خلیفۃ المسلمین اے خلیفۃ الرسول اللہ اے امیر المومنین ان دنوں کے اندر لشکر مت بھیجیں ان دنوں میں لشکر مت بھیجیں ان لوگوں کے پیچھے یہ جو لوگ مرتد ہوئے ہیں اور بہت ساری مہمات ہیں ادھر حضرت اسامہ کا لشکر تیار تھا وہ جانے کے لیے تو یہ یہ بھی قرآن کی پیشن گوئی ہے جو پوری ہوئی ہے فتح مکہ کی پیشن گوئی ہوئی ہے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ادا جاسن اللہ یہ آئے جب نازن ہوئی اس کے اندر دو پیشن گوئی ہیں تھیں کچھ لوگ ایک کو سمجھے کچھ دوسری کو سمجھے اور یعنی ایک کچھ نے ایک سمجھی اور بہت کم لوگ تھے جو دونوں سمجھ گئے کہ دو پیشن گوئیاں اس کے اندر کیا ہیں واضح پیشن گوئی جو الفاظ کے اندر تھی ادا جاسل اللہ وفت وقر الفی دین غرائیۃ الفی دین اللہ افوا جا تو یہ تو بہت واضح ہے کہ فتح آئے گی نصرت آئے گی فتح ہوگی اور پھر لوگ دین کے اندر جوق در جوق داخل ہوں گے خوشی کی بات تھی لوگ سمجھ گئے فتح مکہ مراد ہے اس سے اور واقعی اس کے بعد فتح مکہ ہو گیا اس کے اندر جو ایک اور پیشن گوئی موجود تھی وہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھے اور اس خوشی پہ جب صحابہ کے چہرے کھل کھل اٹھے اس بات پر کہ فتح مکہ ہو جائے گا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے صحابہ حیران ہوئے کہ فتح مکہ پر رونے کی کیا بات ہے اے ابو بکر آپ نے فرمایا کہ فتح کی بھی بشارت ہے رسول اللہ کی رخصتی کی بھی بشارت ہے کہا کہ تو لوگوں نے کہا اس میں کیسے کہا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ نصرت ہو گئی فتح ہو گئی دین کے اندر لوگ ید خونفی دین اللہ افواجہ فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس کام کے لیے تشریف لائے تھے وہ کام پورا ہو گیا اور جب ان کے کام پورے ہو جاتے ہیں تو اللہ جل شاہ رحم ان کو واپس بلا لیتے ہیں اپنے پاس تاکہ ان کی واپسی کی بھی اس کے اندر بات ہے یہ پیشن گوئیاں دونوں کی دونوں کیسی پوری ہوئی کہ باقی فتح مکہ ہوا اور فتح مکہ کے تھوڑے عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما دو یہ وہ چند میں نے کوئی تیرہ چودہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ وہ چند آیتیں جو قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اور آج منصف مزاج غیر مسلمین مرغین سیرت نگار اورینٹلسٹ مستشرقین وہ بھی اس بات کو مانتے کہ یہ آیتیں ان واقعات کے نازل ہونے سے پہلے اتری اور مسلمانوں کے درمیان موجود تھیں مسلمان اس کو پڑھتے اور پڑھاتے تھے اس یعنی اس زمانے کے مسلمان جنہوں نے یہ واقعات نہیں دیکھے تھے یہ تو مستقبل کی پیشن گوئیاں تھیں آج میرے اور آپ کے سامنے یہ سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں اس کے بعد کچھ حادث ایسی ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی اپنی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ پیشن گوئیاں فرمائیں اور یہ چونکہ آپ کے موجزات تھے یہ واقعی اللہ پاک نے سچے کیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نے خلافت راشدہ کی پیشن گوئی فرمائی اور آپ نے کہا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلف راشدین المہدیین کہ میرے, میرے میری سنت میرے طریقہ حیات کو سنتی سے مراد کیا ہے میرا طرز زندگی میرا طرز حیات علیکم لازم ہے تمہارے اوپر مضبوط آگے الفاظ ہیں ابدو علیحا بن نواجز کے ساتھ دانتوں کے ساتھ مضبوط پکڑو میرے طرز زندگی کو اور خلفۂ راشدین کے طرز زندگی کو یعنی گویا کہ آپ کے زمانے میں تو خلفۂ راشدین نہیں تھے انہوں نے آپ کے بعد آنا تھا آپ نے خلفۂ راشدین کے الفاظ کے ساتھ پیشنگوئی فرمائی کہ میرے بعد میرے ایسے خلفاء آئیں گے جن کی تم لوگوں نے پیروی کرنی ہے پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ خلافت کی ترتیب مختلف موقعوں کے اوپر آپ نے ابو بکر عمر عثمان علی اس ترتیب کو بیان فرمایا اور لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان تو مسلمان کافر بھی ترتیب کو جانتے تھے اور سمجھ گئے تھے اشاروں سے کہ, کہ یہاں قیادت کی اور امامت کی اور خلافت کی ترتیب کیا ہوگی اسی لیے تو ابو سفیان نے پہلے پوچھا کہ محمد رسول اللہ ہیں تو آپ کا نام لیا رسول اللہ تو نہیں کہا ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے کہا کہ وہ ہیں جواب نہیں ملا تو پھر کس کا پوچھا پورے صحابہ کے مجمعے میں سے کہا ابو بکر ہیں اس کو پتا تھا ان کے بعد دوسرا نمبر ان کا پھر پوچھا کہ وہ عمر ہیں تو یہ ترتیب تو ان کو بھی نظر آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جو قیادت تیار فرمائی ہے اپنے پیچھے جو جو خلافت تیار فرمائی ہے وہ کس ترتیب کے ساتھ سیدنا عثمان غنی اور علی مرتضہ شیر خدا دونوں کو ان کی شہادت کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی عثمان غنی سے کہا کہ عثمان تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا اور وہ لمبی تفصیل ہے میں نے دفعہ پوری کی پوری بیان فرمائی اور اس کے ویسے ہی ہوا ایک پیشن گوئی اور آپ نے فرمائی آپ نے کہا کہ عمر فتنوں کا تالا ہے فتنوں کا قفل ہے کیا مطلب کہ عمر کی وجہ سے فتنوں کے دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا ہے سارے فتنے بند ہیں جس دن عمر کو دنیا سے اٹھایا جائے گا فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے واسی دیکھا گیا کہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس زور و شور کے ساتھ حکومت فرمائی اور حضرت عثمان غنی جو شہید مظلوم ہے مدینہ منورہ مسلمانوں کا دار الخلافہ ہے لیکن وہاں پر کیسے فتنے پیدا ہوئے کہ خلیفۃ المسلمین کی جان اس کے اندر ج... گئی اور ان کو شہید ہونا پڑا حت علی مرتضیٰ سے آپ نے فرمایا کہ ایک بد بخت گروہ علی سے کہا تمہیں تمہارے سر کے اوپر ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑی کو خون سے رنگین کر دے گا خوارج منات رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا اسی طرح آپ نے آپ کے زمانے میں اسلامی سلطنت محدود سی تھی مدینہ سے تھوڑی باہر تک فتوحات ہوئی تھی لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے پوری وہ یعنی صحابہ کے زمانے میں جو فتوحات ہونی تھی کہا کہ وہ ساری کی ساری سمیٹ کر مجھے دکھائی گئی ہیں اسی طرح آپ نے فارس کی فتح کی پیشن گوئی کی آپ نے روم کی فتح کی پیشن گوئی کی آپ نے دیگر علاقوں کے بارے میں وہ ساری کی ساری پوری ہوئی جنگ بدر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے میں جنگ چھڑنے سے پہلے نام ب نام مکہ کے سرداروں کے نام لے کر بتایا کہ ابو جہل یہاں مارا جائے گا اتبا یہاں مارا جائے گا شیبہ یہاں مارا جائے گا ولید یہاں مارا جائے گا ان سب کے نام آپ نے بتایا کہ یہ لوگ کہاں کہاں مارے جائیں گے ایک صحابہ اور صحابہ نے رات کو یہ سنا اگلے دن جنگ بدر ہوئی اور ہر وہ بندہ اپنی اسی جگہ کے اوپر جہنم رشید ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نجاشی کی موت کے بارے میں آپ نے اس زمانے میں کوئی اطلاع نہیں تھی آپ کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نجاشی کی جو شاہ حبش تھا اور مسلمانوں جو مسلمان بھی ہوا تھا اور مسلمانوں کی بڑی نست کی تھی آپ نے صحابہ کو یہاں بیٹھے مدینہ منورہ کے اندر اس کی وفات کی اطلاع دی کہ نجاشی فوت ہو گئے اور اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا آپ نے اپنی زندگی کے اندر صرف یہ ایک غائبانہ نواز جنازہ پڑھا اور آپ کے بعد حضرات صحابہ نے کبھی نماز جنازہ نہیں پڑھا اسی لیے اہل سود جماعت کی بیشتر حضرات کی رائے یہ ہے کہ غائباران نماز جنازہ نہیں ہوتا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بر حضور نے جو پڑھا نجاشی کا اس کا جواب محدثین نے یہ دیا کہ جیسے آپ کیا یہ معجزہ تھا کہ آپ کو خبر دی گئی نجاشی کی موت کی ایسے ہی نجاشی کی میت کو معجزاتی طور پر آپ کے سامنے رکھ دیا گیا جس پر آپ نے ان کو نماز جنازہ پڑھا تو نبی تو کر سکتا ہے کہ اس کے لیے اور باقی چونکہ میت کا سامنے ہونا ضروری ہے اسے نماز جنازہ جو ہے وہ میت کو سامنے رکھ کر اس کے حاضر ہوتے ہوئے ہی پڑھا جاتا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی جب کہ آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں آپ کو یاد ہو میں صرف اشارے دے رہا ہوں کیونکہ وہ ختم ہو گیا کہ وہ جو وہ جو جس کے اندر جو کاپ جو معاہدہ ہوا تھا आ, مشرقین مکہ کا جس کے نتیجے کے اندر آپ حضرات سب کو شعب ابی طالب کے اندر قید کیا گیا تھا اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کیا جائے گا تین سال آپ لوگ مقصور رہے آپ نے فرمایا تھا حالانکہ آپ تو قید تھے شاب ابھی طالب میں آپ نے کہا جاؤ دیکھو اس معاہدے کو کیڑے کھا چکے اور جب وہاں پر لوگ گئے اور جا کر دیکھا تو معاہدے کو باقی کیڑے کھا چکے اسی پر یہ حضرات محصورین باہر نکلے تھے جب اس معاہدے کو جو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محصوریت کے سارے زمانے میں خانہ کعبہ نہیں گئے تھے لیکن آپ نے ان کو کہا کہ جاؤ دیکھو اور واقعی وہاں کے وہاں پر وہی ہوا تھا اسی طرح آپ نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بات مجھ سے سب سے پہلے تم آکرمی لوگ اور ویسے ہی ہوا فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ کا چھ مہینے کے بعد انتقال ہوا اپنی وفاق کی بھی پیشن وہی فرمائی فاطمہ سے کہا کہ میں اب جاننے والا اپنی زوجات کے اندر فرمایا کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملے گی اپنی بیویوں کے بارے میں فرمایا تو امہات المین کہتی ہیں کہ ہم لوگ ہاتھ ناپنے لگے ایک دو سب کے نا سب نے آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں تو وہ سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی تو حضرت سودا سب سے لمبی تھی بہت اونچی تھی ان ہاتھ بھی لمبے تھے تو کہتے ہیں جب ہم نے ہاتھ لاپے تو سودا کے ہاتھ سب سے لمبے نکلے سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ چلو سودا حضور کو سب سے پہلے جا کے ملیں گی لیکن آپ کی مراد یہ لمبائی نہیں تھی ہاتھ کی آپ کی مراد سخاوت تھی کہ جو سب سے زیادہ صحیح ہے تم میں سے تو زینب بنت جہش خوب ام المساکین آپ کو پتہ نہیں تھا لقب کیا ہے ان کو کہتے ہیں ام المساکین مسکینوں کی ماں یعنی جس مسکین کا کوئی نہ ہو مدینہ میں زینب بنت جہش اس کی ماں ہے وہ اس کو کھلاتی تھی پلاتی تھی جی تو سب سے پہلے زینب بنت جہش ہیں آپ کی مراد بھی یہی تھی کہ جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے وہ ختم ہو گیا رہ گیا تو ان شاء اللہ باقی بات کراخر الحمد اللہ رب اللہ